اوضو بالله السميل العليم من الششي طال ووج من خزيدي وق تي یا ف الذي آمانو لا يبللو والنقم الله ب شيء منپيدي تنااروهو أيدي فن واري مع عا الله جي فمن بالغ بعد ذلك کا عذاب خو یا ایوہ اللہزین آمنوا اے روگو جو ایمان لائے ہو لا یبلغنکم اللہ بی شیئن منت فیدی تنالوہ ایدیکم و ایمارکم یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزلائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے لوں گے صفحہ نمبر 181 لیا الم اللہ خاک تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے سمن اقتدا ذلك تو جو اس کے بعد حد سے بڑھے فلاح و آداب تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے پیچھے اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے کہا سال تو ما بات اللہ کم کہ وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اسے حرام نہ کرو تو حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے اللہ نے منع کیا تھا اب اس آیت میں وہ حلال چیزیں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں جو بطور امتحان کچھ دیر کے لیے اللہ حرام کرتا ہے جیسے رمضان المبارک میں ساری کھانے پینے کی حلال چیزیں وقتی طور پر شہر سے افطار تک حرام ہو جاتی ہیں افطاری کے بعد روزے دار کے لیے کھانا پینا چیزوں کا حلال ہو جاتا ہے وقتی طور پر اسی طرح, ملو ملو طرح جب بتا احرام باندھ لیتا ہے حج عمرے کا تو احرام کھولنے تک اس کے اوپر کچھ حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں یہ وقتی ہے وقتی طور پر بطور آزمائش اللہ تعالیٰ ان حلال چیزوں کو حرام کرتا ہے احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار حرام ہے محرم آدمی کے لیے محرم آدمی نہ شکار کر سکتا ہے نہ محرم کے لیے کوئی دوسرا آدمی شکار کر سکتا ہے حچہ کہ اگر محرم آدمی کسی دوسرے کو شکار کی طرف اشارہ کرے یا شکار میں معاونت کرے تب بھی محرم کے لیے وہ شکار کھانا حلال نہیں ہوتا ہاں سمندر کا جو شکار ہے جس طرح کے صورت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے سید البحر سمندر کا شکار حلال ہے جب تک تم احرام کی حالت میں رکھو وہ اللہ نے حلال کیا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا سر نے یہ شکار حرام کیا کیوں لیا علامہ میں یخ بل گئی لیا اللہ میں تاکہ اللہ جان لے کے کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے بن دیکھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ایسے شکار سے تنا لاش حکم کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس شکار تک پہنچتے ہو بندہ شکاری ہو اس کو شکار کرنے کا گور اور تھن آتا ہو اور اس کے سامنے شکار ہو جسے وہ شکار کر سکتا ہے لیکن سے روک دیا جائے کہ تھی شکار نہیں کرنا اس کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے تو اب نیزے پہنچتے ہیں ہاتھ پہنچتے ہیں شکار کر آپ بآسانی اس کو شکار کر سکتے ہو آزمائش ہے کہ احرام کی حالت میں نہیں کرنا جیسے یوم سب ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں پانی سے منہ بہر نکال نکال کے ان کو دیکھتی اتی اور جب ہفتہ گزر جاتا پھر اتوار سے لے کے جمعہ تک مچھلیاں نظر ہی نہ آتی آزمائش تھی ان کے لیے ایسے ہی مسلمانوں کے لیے آزمائش کیا ہے احرام کی حالت میں شکار ان کے آگے پیچھے دوڑے گا لیکن تم شکار نہیں کر سکتے پابندی تم پہ منع ہے تو یہ اور اس سے اگلی آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے جس طرح حافظ فصیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان ہدے میں احرام باندھے ہوئے تھے اور خراق معمول چھوٹے بڑے جانور شکاری وہ جبلی جانور ان کے خیموں میں گھساتے تھے اب شکار ہے اور خیمے میں گھس آیا ہے آپ اس کو بند کر کے ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں لیکن منع شکار نہیں کرتا تو اللہ تعالی نے ان آیات میں شکار سے منع کیا یادین امن اللہ تخت وانتم حرم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم شکار کو قتل نہ کرو شکار نہ مارو اس حال میں بھی تم احرام دالے ہو وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا اور جو کوئی تم میں سے اسے جان بوجھ کر قتل کرے گا فَجَزَاءُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تو چوپاؤں میں سے اس کی مثل ایک بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا جیسا جانور اس نے شکار کیا چوپاؤں میں سے ویسا جانور بطور فدیہ دینا پڑے گا مسلن اگر کوئی ہرن کا شکار کرتا ہے تو ہرن سے ملتا جلتا جانور بکری وہ اس کو دینی پڑے گی فجیے کے طور پر یحکم کم بھی منکم دو انصاف والے تم میں سے اس کا فیصلہ کریں ہدیم بالی گل کاگا جو بطور قربانی کابے میں پہنچنے والی ہے یعنی مثلا اگر ہرن شکار کر لیا ہے تو حرم کے شکار کے عوض کے طور پر ایک بکری دینی ہوگی اور وہ بکری کادے میں لے جا کے قربان کی جائے گی یا پھر او کفارا تم تعام مساکینہ یا کفارہ ہے کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا او عجل ذالکہ سیامہ یا اس کے برابر روزے رکھنا لی ازو کا و بال امری ہی تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے حف اللہ عنہ صلق جو پہلے گزر چکا اللہ نے اسے سے معاف کر دیا ومن عادہ اور جو کوئی پھر کرے گا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا واللہ اللہ عزیز اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ محرم نہ شکار کرے اور نہ ہی شکاری کی کسی طور پر مدد کرے یہ دونوں کام منع ہے محرم کے لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں مدد نہ کرو ہاں کچھ جانور ایسے ہیں جن کو محرم قتل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمسن پانچ جانور ہیں فاسق فی نی والحرم جن کو حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے ہل میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے یعنی حرم کی حدود میں بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے حدود حرم سے باہر بھی قتل کیا جا سکتا ہے اور ان کو محرم بھی قتل کر سکتا ہے وہ کیا ہیں چوہا الفارا چوہا ود آ اور چیل اقرب یعنی بچھو اور کاٹنے والا کتا القلب الرقور کاٹنے والا کتا اور الغراب ال اب کوا جس کی گردن سفید ہوتی ہے سفید گردن والا کوا تو یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے فواسک فاسق ہیں یہ جانور مطلب خام بلا وجہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں خام خواہ دینے والے جانوروں میں القلب الرقور پاگل کتا تو اسی پر خام کو بھی تیار کیا جاتا ہے وہ بھی خامخواہ ادا دیتا ہے اسی طرح بھیڑیا چیتا شیر یہ خامخواہ بندے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں تو اگر خدشہ ہو کہ یہ حملہ کرے گا تو ان کو بھی محرم آدمی پتل کر سکتا ہے یا حالتیں احرام میں قتل کیا جا سکتا ہے حرم کی حدود میں بھی تو جو جان بوجھ کر شکار تو قتل کرے گا فجا ما قاتمین جیسا اس نے جانور قتل کیا ہے ویسا ہی اسی جیسا یعنی کہ اسی کے قد کار کے برابر اسی کے حساب سے اس کا فدیا دینا پڑے گا تنو توش اور کدو کامت اور شکل و صورت میں اس سے ملتا جلتا جو جانور ہے وہ بطور فریا دے اور اس کا فیصلہ مسلمانوں میں سے دو عدل والے کریں زوا ادلیں انصاف پسند دو بندے فیصلہ کریں کہ شکار کی مثل کون سا جانور ہو سکتا ہے اور اس شکار کے بدلے جو جانور ہے اس کو پھر کھا میں مکہ معذمہ میں لے جا کر زبا کیا جائے گا تو اگر یہ کام نہیں کر سکتا یعنی شکار کرنے والے کو اختیار ہے کہ اگر وہ جو اس نے شکار کیا ہے اس کے بدلے شکار کا جانور دے دے چوپاؤں میں سے پالتو جانوروں میں سے فری کے دور یا کہ وہ نہیں دینا چاہتا تو جو جانور اس کے اوپر بطور فری تھا اسی کی مصر سفارا ہے اسی جیسا وہ کفارہ ادا کرے مساکین کو کھانا کھلا کر کہ اتنے مطلب ہے کہ جانور کا جتنا خرچہ بنتا ہے اتنے خرچے میں مساکین کو کھانا کھلا دے یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تو مسکین کو کھانا جو کھلانا ہے یا ان میں اناج جو تقسیم کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ایک مد ایک مد مد کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے ملا لیا جائے اور یہ بھار کے کوئی چیز دے دی جائے یہ اس کو مد بولتے ہیں عربی زبان اور اس کا یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مد چلتا تھا اس میں یہ گندم وغیرہ جو ہے یہ تقریباً پانچ کلو اور پچیس گرام آتی ہے پانچ کلو پچیس گرام ایک سا ایک سا میں چار مرد ہوتے ہیں دو کلو اور سو گرام کا ایک سا ہوتا ہے سدخا سو فطر کی جب بات آتی ہے نا فترانہ ہر بندے کی طرف سے ایک سا گندم یا جو یا منقاع یا کھجور کسی بھی چیز کا ایک سا وہ وزن تقریباً سو گرام بنتا ہے دو کلو اور سو گرام اور شیروں کے حساب سے بنتا ہے سوا دو شیر سوا دو سیر یہ درکانوی پیمانے سے ہندی اور اس کے بعد اب جدید اعشاری نظام میں وہ کلو گرام والا حساب چلتا ہے تو کلو گرام کے حساب سے دو کلو سو گرام کا ایک سا ہوتا ہے ایک سا میں ہوتے چار موٹ ایک بھ میں پانچ کلو پچیس گرام یعنی کہ پانچ اپنا آ, پانچ سو پچیس گرام پانچ سو پچیس گرام اناج ایک بندے کے لیے آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ یہ ایک بندے کا ایک ٹائم کا کھانا خواب ہے یہ اس کو بھی جائے تو بہرحال اب روزہ رکھنا ہے اس کے برابر وہ کیسے رکھا جائے گا کہ ایک مد پانچ کلو پچیس گرام یعنی کہ ایک ٹائم کا کھانا ہے ایک بندے کا تو دو ٹائم کا کھانا ایک کلو اور پچاس گرام پانچ سو پچیس گرام گرد دو ایک ہزار پچاس گرام یعنی ایک کلو اور پچاس گرام ایک کلو پچاس گرام برابر ہے ایک روزے کے دو ٹائم کا اناج ہوتا ہے نا روزے میں تو جتنا وہ اناج بنتا ہے اگر اس کی جگہ وہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو پھر اتنے روزے رکھے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ جو اس نے شکار کیا ہے مثال کے طور پر اس نے ہرن شکار کیا ہے مثلا اب ہرن کے عوض اس قد و قامت کی بکری وہ اس نے دینی ہے فجیے کے طور پر کاگا میں جا کے قربان وہ بکری نہیں دینا چاہتا یا اس کے لیے دشواری ہے کوئی تو پھر اس قد و قامت کی بکری میں جتنا گوشت نکلتا ہے اتنا وہ مساکین کو کھلا دے اتنا پیسہ دے دے اس کے حساب سے قیمت ادا کر دے اب اگر وہ قیمت مساکین کو مطلب ہے کہ دینے سے وہ بھی انکاری ہے تو پھر اس کے مطابق دیکھ لے کہ وہ کتنا وزن بنتا ہے اس کا اور ایک کلو سو گرام کے حساب سے وہ روزے دیکھ لے کے کتنے روزے بنتے ہیں تو یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ او کفارا تم تعام مساکین یا مکینوں کے کھانے کا کفارا ہے او ادر اضالی کا سیامن یا اس کے برابر روزے ہیں لیا روح کا بالا تاکہ وہ اپنے ہوئے کا مزاق چکھے اللہ جو پہلے ہو چکا اللہ درگزر کیا معاف کیا ہے جو کوئی دوبارہ ایسے کرے گا وہ اللہ اس سے انتقام لے گا واللہ عزیز انتقام اللہ علیز الام اللہ تعالیٰ خوب غالب اور انتقام والا ہے سعید البحری حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار بتا اور اس کا کھانا بھی متا اللہ وہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے مسافروں کے لیے بھی وحرم علیکم اور خشکی کا شکار تم پر حرام ہے ماں تم فرما جب تم فرو ماں جب تک تم احرام کی حالت میں ہو و تخ اللہ اللہ ہی اور اللہ سے ڈرو وہ ذات کے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے باہر سے مراد پانی ہے اس میں سمندر اور غیر سمندر سب پانی برابر ہے یعنی کہ احرام کی حالت میں اب سمندری سفر ہوگا تو سمندر تو راستے میں آئے گا نہیں تو سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے وہ شکار کر کے محرم آدمی احرام کی حالت میں بھی کھا سکتے سمندر کے علاوہ دریا نہریں وہاں سے بھی شکار بندہ کر سکتا ہے محرم آدمی پانی کا شکار محرم کے لیے حلال اور جائز ہے اور وہ تمام جانور اس میں شامل ہیں جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے مچھلی ہو یا کوئی بھی جانور جو زندہ بھی پکڑے جائے تو زبا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان پرانو حدیث میں اس پانی کے شکار کو حلال کیا گیا ہے اس کا مردار بھی حلال ہے اور کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مچھلی کے علاوہ باقی ساری چیزیں حرام ہیں یہ کہیں نہیں آیا مچھلی ہو یا کوئی بھی سمندر کا جانور جو ایسا بحری جانور ہے کہ اگر اس کو آپ پانی میں نکالیں وہ مر جائے اور اس کو زبا کی ضرورت نہ ہو اس میں خون بھی نہیں ہوتا ایسے جانور میں تو یہ سارے حالات ہیں اور اس میں سید اور طعام دو لفظ اللہ نے بولے تو سید وہ شکار ہوتا ہے جو زندہ پکڑا جائے زندہ پکڑ لیا جائے وہ ہے سید اور طعام سے مراد پانی کا وہ جانور ہے جو وہیں مر جائے سمندر یا پانی میں ہی تو سمندر یا دریا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے یہ ساہم ہے سمندر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی یہ تفصیل آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعام ما فی البحر میتا اس آیت میں تعام سے مراد وہ جانور ہے سمندری جس کو کہ سمندر اٹھا کے خود باہر پھینک دے تو بہرحال مچھلی ہو یا اور کوئی بھی جانور جو سمندری ہے وہ سارے کے سارے حلال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سمندر کے بارے میں آپ نے سرمایا اس کا پانی تمہارے لیے تہور ہے تہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اسے وزو کرو غسر کرو وئی چٹوہ اور اس کا مردار تمہارے لیے حلال ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رام کو ایک جنگی مہم پر بھیجا غزوہ سیفے بہر صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس پر باب آدھا ہے باب غزوہ سیفے بہر کتاب النوادی میں شاہ نے سمندر کا غزوہ تو انہوں نے ان کے پاس راشن ختم ہو گیا تھا انہوں نے دیکھا کہ دوروں کو ایک اتنا سمندر کے کنارے ٹیلا سا نظر آیا اس کے قریب گھر تو دیکھا ہوا ایک بہت بڑی مچھلی جس کو کہا جاتا تھا انبر انبر نامی مچھلی بہت بڑے قد کی اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ اس میں تیرہ بندے اس کے ہال میں سو جاتے تھے اس کا کانٹا کھڑا کرتے تو نیچے سے اونٹ اونٹ کے اوپر کجابا رکھ کے بندے کو بٹھا کے گزارتے تو گزر جاتا صحابہ کرا مہینہ بھر وہ مچھلی کھاتے رہے اس کا تیل پیتے رہے اپنے جسموں پہ مرتے رہے کہتے ہٹا چھ کہ ہم موٹے تعداد ہو گئے اور پھر آتے ہوئے اس کا کچھ گوشت وغیرہ نے ساتھ بھی لے جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا تو آپ نے سرمایہ اس کا کچھ گوشت تمہارے پاس ہے تو ہمیں بھی دو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیا اور آپ نے تناؤ فرمایا اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں بڑی بڑی مچھلیاں جن کے بارے میں لوگ پوچھتے چلیں بہیل حلال ہے سارس حلال ہے حلال ہے اتنی بڑی مچھلی صحابہ خراب نے کھائی ہے اور ہمیشہ اصول ہے فکرت کا کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھایا کرتی تو یہ نہیں کہ یہ گوشت خور مچھلی ہے اور یہ یہ ہے مچھلی ہے سمندر سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی کھاؤ حلال سب جعل اللہ, الحرام اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے وہ شہر الخار اور حرمت والے مہینے کو و اور حرم والی قربانی کو پٹوں والے جانوروں کو دالی کالی تلم یہ اس وجہ سے تاکہ تم جان لو انہ کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ اسے جانتا ہے وہ اللہ بھی پلشین علیم اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے پچھلی آیات میں محرم کے لیے شکار کو حرام قرار دیا گیا تھا جس طرح حرم کو اللہ تعالیٰ نے وحشی جانوروں اور پرندوں سب کے لیے امن کا قرار دیا ہے اسی طرح اسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جائے امن بنایا ہے دنی دنیاوی اور اخروی سعادتیں حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے اہل مکہ کی روزی کا مدار اسی پر تھا کہ لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے لیے آتے اور یہاں پر اپنا سامان کچھ لے کے آتے ہر قسم کی ضروریات وہ اپنے ساتھ لاتے جس سے اہل مکہ رز حاصل کرتے تھے اور لوگ یہاں پہنچ کر امن و امان پاتے تھے حتیٰ کے زمانۂ جہریت میں بھی جو حرم کی حدود تھی حدود حرم میں کوئی شخص اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل کو بھی قتل نہیں کرتا تھا حرم کے احترام کی وجہ سے یعنی یہ تمام چیزیں لوگوں کے لیے قیام کا باعث ہیں کابا لوگوں کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ قیامت کے قریب ایک حمشی نبی سلمان علیہ وسلم فرماتے باریک باریک من والا وہ آئے گا اور کابے کی ایک ایک ایچ کو ایک ایک پتھر کو ہاڑ کے پھینک دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی جب کاٹا قائم نہیں رہے گا تو لوگ قائم نہیں رہیں گے قیامت آ جائے گی اور حرمت والے مہینے یہ چار ہیں ظلم ظہ محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا جو جمعہ ثانیہ اور شعبان کے بعد ہے اس وقت جمعہ ثانیہ چل رہا ہے آج پندرہ تاریخ تھی کل سولہ تاریخ ہوگی جمعہ ثانیہ کی اس کے بعد جو اگلا مہینہ آئے گا وہ ہے رجب رجب یہ رجب کا مہینہ یہ بھی فربت والے مہینوں میں شامل ہے تو یہ بھی لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ کہتے کہ ان حرمت والے مہینوں کا لوگ ادب احترام کرتے ہوئے لوٹ مار نہیں کرتے تھے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے ان دنوں میں لوگ تجارتیں کرتے کافلے آتے جاتے امن امان سے رہتے اور اپنے رزف اور روٹی روزی کا سارا بندوبست ان دنوں میں وہ اطمینان سکون کے ساتھ کر لیا کرتے بعد میں پھر وہی لوٹ مار اور راہ گنی اور داکہ گنی وہ شروع ہو جایا کرتی تھی بلحت حدی حدی اور قلائد. حدی اس کو کہتے ہیں جو بیت اللہ لے جا کر دبا کی جائے اور بیلائد ان جانوروں کو جن کے گلوں میں پٹے یا ہار وغیرہ ڈالے جاتے ہیں کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور بیت اللہ لے جا کر دبا کیا جا رہا ہے تو اس کا گوشت جو کہ مکہ کے فکرا میں تقسیم ہوتا اور حدی اور پلادے والا جانور اگر کوئی لے کر چلتا تو لوگ اس کو لوٹتے نہیں تھے اس کو چھینتے نہیں تھے کیونکہ وہ احترام کرتے تھے کہ یہ کہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے نام پر دبا ہونے کے لیے جا ہے ان کا تعلق بھی بیت اللہ سے ہے جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب کے یقین اللہ تعالیٰ تخت سزا دینے والا ہے وہ اللہ کا فورحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی تم ایک طرف اس کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے رہو اور دوسری طرف اس کی رحمت کی تما اور امید بھی رکھو خوف و رضا ملی جلی کیفیت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہونی چاہیے اللہ کے عذاب سے ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی وہ بندے کو ہونی چاہیے ابو حرارہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مؤمن کو اللہ تعالیٰ کی پیار کردہ سزا اور عذاب کا علم ہو جائے تو کوئی بھی جنت کی تما نہ کرے اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو اس کی جنت سے کوئی بھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور عذاب اللہ تعالیٰ کا ہے رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہے بل تب تمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو یعنی جب انہوں نے یہ حکم پہنچا دیا انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تم پر ہجت قائم ہو گئی اب کسی بھی شخص کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا جگہ کا کسرت الخبیس کہہ دیجیے کہ, کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہاں ناپاق کی کسرت آپ کو تعجب میں ڈالے اصل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یعنی حرام اور حلال یا کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے حرام رضا کی فراغانی اور اس پر عیش و عشرت کو بظاہر کتنی ہی خوشنما نما آپ کیوں نہ دیکھتے ہوں لیکن پھر بھی یہ حلال کے برابر نہیں حلال میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ حرام کی کسرت میں نہیں ہے اسی طرح کافر کتنا بھی اچھا نظر کیوں نہ آئے وہ مومن کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ رز کے حلال اور مومن سید ہیں اور اس کے حرام اور کافر یہ خبیث ہیں خبیث نے ان کی اچھائی کو ختم کر دیا ہے قبر کی وجہ سے کافر کی اچھائی بھی اور حرام کی اچھائی بھی ختم ہو کے رہ گئی ہے فطاخ اللہ الالباب لہذا آیا قلب اللہ قلبالو ڈرو اللہ اللہ تفلی ہوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تا